السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْ تم رغد ود سدوں کو سس نزید مس فل مولن وی رل قیل ف ضلنا فلنا لدینک صورت البقرہ آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی فرمانی کرتے تھے بیت المقدس فتح ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ اور ہت کہتے جاؤ لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل جو ہے وہ ہت کی بجائے حبتن فی شہ کہتے ہوئے داخل ہوئے چونکہ اس میں اللہ تعالی کے حکم کی غائد درجہ احانت تھی اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں تعاون کی بیماری میں مبتلا کر دیا اب میرے بھائیوں اور بہنوں یہ وہ بدخصلت ہے کہ انہیں کہاں خطہ گیا لیکن ان ظالموں نے حبت فی شاہر کہنا شروع کر دیا اور اپنے سرینوں کے بل جو ہے اندر داخل ہو گئے اللہ کے حکم کو بدلا تو اللہ رب العالمین نے انہیں تعاون میں مبتلا کر دیا سورہ عراف میں آیت نمبر 161-62 میں اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے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 فبدل غلموا منهم قولا اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے عن قریب ہم نیکی والے نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی تو ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور خطہ ہمیں بخش دے کہتے ہوئے داخل ہوں لیکن وہ ظالم اپنی سیرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور خطہ کی کو بدل کر حبت فی شعرا کہنے لگے یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں تو یہ میرے بھائیوں کی بدخصلت ہے فأنزلنا على الذين ولم رجز من السماء بما كانوا يفسقون کیونکہ چونکہ اس میں اللہ تعالی کے حکم کی حد درجا نہ فرمانی تھی اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں طاعون میں مبتلا کر دیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کا مرض رجز یعنی عذاب ہے۔ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالی نے اسے عذاب کے طور پر نازل کیا تھا صحیح مسلم کتاب السلام سنن قبرا لنسائی اور ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسی طرح سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں تعاون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب یہ مرض کسی ایسے علاقے میں پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو تم اس علاقے کو نہ چھوڑو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی جگہ پر وبا پھیلی ہو تو اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے کیونکہ جو لگنا ہے وہ اللہ کے حکم سے لگ جانا ہے لیکن اگر کسی جگہ پر وبا ہو اور آپ دوسرے علاقے میں ہوں تو وہاں نہ جائیں تاکہ آپ اس سے محفوظ بھی رہیں اور آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ جی میں وہاں گیا تو مجھے بیماری لگ گئی جبکہ کوئی بیماری بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں لگ سکتی اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم